جان کنی کی کیا علامت ہے اور اس وقت کیا کرنا چاہیے نیز میت کو حصول دینا کیسا ہے دیکھیے جان کنی کی علامتوں میں ایک علامت تو یہ ہے امام جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ تعالی جان کنی کی علامت یہ لکھی کہ آدمی کے پیشانی پر پسیینہ آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے نتنے پھول جاتے ہیں بلکہ ناک اس کی ذرا سا تیڑی ہو جاتی ہے یہ علامت جان کنی کی ہے اور فرما تم اپنے میت کے سبحان اللہ کیا پیاری حدیث ہے فرماتے ہیں تم اگر اپنی میت میں یہ چیزیں دیکھو کہ مرنے والے کے سر کے پیشانی پر پسینہ ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے رحم کر دیا اس لیے کہ مرنے والا جو پیشانی پر اس کے پسینہ اور آنکھوں میں آسو ہیں تو گویا وہ اپنی حرکتوں پر نادم ہے اس کو ندامت ہو رہی وہ اپنے پورے کردار پر اللہ سے توبہ کر رہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور غیرت اور شرم کی وجہ سے کہ اللہ کے دربار میں وہ پیش ہو رہا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جب جانکانی کا عالم پاؤ فرما اس کو تلقین کرو کیا کرو اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اشہدو لا الہ الا اللہ وعدو لا شریک الاعص اس کے سامنے پڑھو اس لیے کہ جب اس پر سکرات کی وہ قیفیت کہ جس میں سخت الجھا ہوا ہے اس سے ذرا سا افاقہ ہوگا تو وہ آپ کے کلام کو سن کر کلمہ دہرائے گا اور آپ جانتے ہیں کسی مومن کے زبان پر مرتے وقت میں اگر کلمہ اور ایسی صورت میں دنیا سے جائے تو اس کے لیے نیک فال ہے اور فرمایا کہ امر مت کرو یعنی مرنے والے مت کرو پڑھ کلم پڑھ کلمہ پڑھ اس پر سختی ہوتی ہے مان اس نے انکار کر دیا میں کلما نہیں پڑھتا چلو یہاں اور ایسی حالت میں جام بحق ہو گیا تو اس کے لیے نیک فال نہیں ہے تو اپنے مرنے والوں کو کلما یاد دلا ہے اس کے سراہ نے بیٹھ کر کلمے کی تکرار کرتے جاؤ تاکہ جب وہ ذرا سا اس کو افاقہ ہو تو وہ کلما یاد کر کے اور کلمہ پڑھنے لگ جائے اور ایسی حالت میں اگر دنیا سے جائے تو اس کے لیے بڑی نیک فال اور اس معاملے میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں امام جلال ادین سیوتی رحمت و لال کا رسالہ شرح سدور بے شرح حال والقبور جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اس کو پڑھیے اچھا دوسرا نے کیا غسل اب اس میں بڑی پریشانی یہ ہے کہ کہیں محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینے والا نہیں ملتا حالانکہ جیسے زندہ نہاتا ہے اسی طرح میت کو نہیں دے اس میں کوئی کمپیوٹر تھوڑی سہی کرنا آ جیسے مردہ زندہ ہے اسی طرح مردے کو نہلا دو ٹھیک ہے نا اور بلکہ مردے کا نہلانا زندے سے آسان ہے زندے کے تو ناک میں پانی چڑھانا ہوگا اس کو مسواک کرنی ہوگی غرغرا کرنا ہوگا تو اب جیسا زندہ آدمی ہے یعنی اس کے ناک میں پانی مت چڑھاؤ ناک کو صاف کر دو اور اسی طریقے سے کان وغیرہ میں پانی ڈال کر صاف کر دیں چونکہ مردے کا منہ بند رہتا ہے دانت وغیرہ کو صاف کر کے پورے بدن پر پانی بہا دیا جائے یہ ایک میت کا اصل ہے مگر آپ جانتے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے اب کیا ہو گیا کہ جناب اقبال کہتا تھا کہ یہی مسلمانوں کے بے رارا بھی رہی تو آئیں گے غسال جین سے کفن جاپان سے پھر تو یہی ہوگا کہ غسل دینے والے کو چین سے بلائیں گے کفن دینے والے کو جاپان سے کہ یہاں کوئی ہوگا ہی نہیں تو ہمیں یہ طریقہ سیکھنا چاہیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ میمن برادری میں اور دوسری برادریوں میں ویلفیئر ٹائپ کے محکمے جو ہیں وہ قائم ہو گئے ہیں جب بھی میت ہو فوراً آپ فون کر کے بلا لیں تو گھر میں خواتین آ جاتی ہیں نہلانے کے لیے مرد اگر ہو تو مرد بھی آ جاتے ہیں ان کا کفن وغیرہ جو ہے وہ بھی گویا اس کے ساتھ کر دیتے ہیں تو ہمارا کام یہ کہ ایک تو ایسے اداروں سے بھرپور تعاون کیا جائے اور یہ کہ یہ طریقے خود بھی آپ کو کنے چاہیے